وہ جس کے لیے ہے اسمانو ہے اور زمے کی بادشاہت اور اس نے نہ اختیار فرمایا بچہ اور اس کی سلطنت میں کوئی سازھی نہ ہو اس نے ہر چیز پیدا کر کے ٹھیک اندیزے پر رکھی